بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے یا و نبی اے نبی اذا طلقتم النساء جب تم طلاق دو عورتوں کو فت القولی عدت ہنا تو طلاق دو ان کو ان کی عدت کے لیے یعنی کہ ان کے طلاق دینے کے مقرر وقت میں احسل اطا عدت اور شمار کرو عدت کو یعنی طلاق دینے کے بعد والی عدت بتق اللہ اور درو اللہ سے جو تمہارا رب ہے لاطخری جو نہ تم ان کو نکالو ان کے گھروں سے وائق روجنا اور نہ وہ نکلے اللہ مگر خواہشتی مبینہ مگر یہ کہ وہ لائیں واضح فحاشی کو ب تلکہ عرہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں ومیتا ومیتا حدود اللہ ہی اور جو تجاوز کرتا ہے پھلانگتا ہے اللہ کی حدوں سے فقدالہ نفسہ ہو پس تحقیق اس نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر لا تدری آپ نہیں جانتے لا اللہ علی کا عمرہ شاید کہ اللہ تعالی نہیں پیدا کر دے اس کے بعد کوئی بات عید بلغنا اجلا ہنا پس جب پہنچ جائیں اپنی مدت کو فمسی کو ہننا پسند ان کو رکھو بھی روک لو بھی معروف اچھے طریقے سے او فار اوہنا یا ان کو چھوڑ دو یا ان سے جدا ہو جاؤ بھی معروف معروف طریقے سے وہ اشد عدل منکم اور گواہ بنا لو دو عادل آدمیوں کو اپنے میں سیو عقیم الشہادت اللہ اور قائم کرو گواہی کو اللہ کے لیے لال قم یو ادب اس کے ساتھ بات کیا جاتا ہے من کانا وہ شخص جو بن ہی جو ایمان لاتا ہے اللہ پر بلی آخری اور آخرت والے دن پر اور مین اللہ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے یہ اللہ مکھر اللہ بنا دیتا ہے اس کے لیے نکلنے کا راستہ و یا ذکب اور اس کو رزق دیتا ہے من حیث لا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا یہ اور وہ بھروسہ کرتا ہے توقل کرتا ہے اللہ پر تو وہ اس کو کافی ہے ان اللہ بحال کو عمری ہی یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے اللہ تحقیق بنا دیا اللہ تعالیٰ نے لیک شین ہر چیز کے لیے قدرہ ایک مقرر اندازہ و اور وہ عورتیں یہ اس من المعیدی جو مایوس ہیں مایوس ہو گئی ہیں نا امید ہو گئی ہیں حیض سے من, نسائق من تمہاری عورتوں میں سے انر تب تم اگر تم شک کرو عدت وننا تھرا تھا تو ان کی عدت تین ماہ ہے و اور وہ لم حزنا جو ابھی تک حاضہ نہیں ہوئی جنہیں حیض نہیں آیا وہ الاحمالی اور حمل والی عورتیں اجل ان کی مدت ای ادعنا حملہنہ یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں کمیت تق اللہ جو اللہ سے ڈرے یہ جعل له من امره یسرا اللہ طرح بنا دے گا اس کے لئے اس کے کام میں اسانی ذالک امر اللہ یہ اللہ کا حکم ہے انزله الیکم اس نے نازل کیا ہے اس کو تمہاری طرف کمیت تق اللہ اور جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے یکفر عنه سی یہ آتی ہی اللہ تعالی مٹا دے گا اس سے اس کی غلطیاں و يعظم له اجرا اور بڑا کر کرے گا اس کے لیے اجر کو اسكنوهن نا ٹھہراو ان کو من حيث سكنتم جہاں تم ٹھہرتے ہو گے مجثيكم اپنی طاقت کے مطابق ولات وار روحنا اور نہ تم ان کو تکلیف دو لتو یقو علیھنا تاکہ تم پر تنگی کرو اولا حمل تن خرچ کرو حتیٰ حملہ ہُننا حتیٰ کہ وہ بلا کر دیں اپنا حمل فن اردو بس اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے فعتو ہننا اجورا ہُننا تو دو ان کو ان کی اجرتیں وہ تمیروین اور مشورہ کرو آپس میں بھی معروف ان اچھے طریقے سے وہ انتآسر تم بس اگر تم آپس میں تنگی کرو پھنسا ترغور اخرا تو اس کو دودھ پلائے گی کوئی دوسری عورت لیون تا کہ خرچ کرے لیون فکر لازم ہے کہ خرچ کرے وہ ساعت وسعت والا من ساعت ہی اپنی وسعت سے ومن من خود علیہ رسکو ہوں اور جس پر تنگ کیا گیا ہے اس کا ہر فکر تو لازم ہے کہ وہ بھی خرچ کرے ماں اس چیز میں سے آتا ہو اللہ ہوں جو اللہ نے اس کو دی ہے لا یکلف اللہ نفسا نہیں مکلف ٹھہراتا یا نہیں تقریف دیتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اللہ مگر ما آتا ہا مگر اسی کی جو اس کو اس اللہ نے دیا ہے سیجعل اللہ انقریب اللہ سیجعل اللہ سیجعل اللہ, سیجعل اللہ ان قریب اللہ تعالیٰ بنا دے گا بعد عسرن تنگی کے بعد یس من آسانی اور کتنی ہی بستیاں ہیں اتک انہوں نے نا فرمانی کی انی ہا اپنے رب کے حکم سے و ہی اور, اس کے اور اپنے رسولوں کی فحاسب تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا حساب محاسبہ اور ہم نے عذاب دیا اس کو عذاب نقرہ سخت عذاب عداقت وبال امریہ تو اس نے چکھا اپنے کام کا وبال وکانا عاقبت کے باتوں اور اس کے کام کا انجام خسارہ تھا اعد اللہ لہم تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے عذابا شدیدا سخت عذاب فتق اللہ فصلہ سے درو یا اولی الالباب اے اقلبالو اللہ دینا آمنو بولو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہو قد انزل اللہ علیکم ذکرہ اللہ تحقیق اللہ نے نازل کیا ہے تمہاری طرف ذکر نصیحت رسولن رسول یت علیکم جو کرتا ہے تم پر آیات اللہ اللہ کی آیات مبینات نواد لے اخرج اللہ دینا تاکہ نکالے ان لوگوں کو آمنوں جو ایمان لائے ہیں وہ عمل الصالحاتی اور عمل کی یہ نیک من الظلماتی اندھیروں سے علم نوری روشنی کے طرف میں یحمم باللہی اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ عمل صالحہ اور نیک عمل کرتا ہے اللہ داخل کرے گا اس کو جنتوں میں باغات میں تجری چلتے ہیں من تحتیہ لنہار جس کے نیچے سے دریا تھالے دینا فیہا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ آبادن ہمیشہ تحقیق احسن اللہ اللہ رشق اللہ نے اس کے لیے اچھا بنایا ہے رزق اللہ اللہ اللہ و داد خالہ کا سب جس نے پیدا کیا ہے سات آسمانوں کو ومن الد مثلا ہننا اور زمینوں کو بھی انہی کی مثل یا تنظر العمر نازل ہوتا ہے حکم ان کے درمیان نت علموں تاکہ تم جان لو ان اللہ علا کلش ان قدیر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے وہ ان اللہ قد احاطہ بک الش ان اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تحقیق احاطہ کیا ہے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے یہ ہر چیز کو علم سے اللہ نے گھیر رکھا ہے